فَذَكِّرْ فَمَا أَنتَ بِنِعْمَتِ رَبِّكَ بِكَاهِنٍ وَلَا مَجْنُونَ پس اے میرے نبی آپ نصیحت کرتے رہیے اس لیے کہ اپنے رب کی نعمت یعنی رسالت پا کر نہ تو آپ کاہن ہیں اور نہ مجنون عصایت کریمہ سے مقصود مشرقین مکہ کے اس قول کی تردید ہے کہ محمد یا تو کاہن ہے جو غیب کی خبریں لانے کا دعویٰ کرتا ہے یا اسے جنون لاحق ہو گیا ہے جس کے سبب بہکی کی باتیں کرتا ہے اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے فرمایا کیا آپ لوگوں کو قرآن کریم پڑھ کر ان کے رب کی طرف بلاتے رہی آپ پر آپ کے رب کا بڑا انعام ہے اس نے آپ کو نبوت عقل راجح اور عظیم اخلاق کریمانہ سے نوازا ہے آپ کاہن اور مجنون کیسے ہو سکتے ہیں آپ تو جو کچھ بیان کرتے ہیں وہ اللہ کی وہی ہوتی ہے اور بندوں کے لیے اس کا پیغام ہوتا ہے جسے آپ بلا کم و ان تک پہنچاتے ہیں